اور کتابیوں میں کوئی وہ ہے کہ اگر تو اس کے پاس ایک ڈھیر امانت رکھے تو وہ تجھے ادا کر دے گا اور ان میں کوئی وہ ہے کہ اگر ایک اشرفی اس کے پاس امانت رکھے تو وہ تجھے پھیر کرنا دے گا مگر جب تک تو اس کے سر پر کھڑا رہے یہ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ ان پڑوں کے معاملہ میں ہم پر کوئی ماخذہ نہ ہو اور اللہ پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھ دیتی ہے